اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لانت اور قامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا